یہ ملک جاں یہ حقیقت نہ رائے گاں جائے یہ ملک جاں یہ حقیقت نہ رائے گاں جائے یہ دل کے خواب کی صورت نہ رائے گاں جائے یہ دل کے خواب کی صورت ہے شہر شہر کی محنت یہ منزل مقصود ہے شہر شہر کی محنت یہ منزل مقصود یہ شہر شہر کی محنت نہ رائے گاں جائے یہ شہر شہر کی محنت یہ رنگ رنگ کے رشتے بکھر نہ جائیں کہیں یہ رنگ رنگ کے رشتے بکھر نہ جائیں کہیں یہ خود سے اپنی رفاقت نہ رہے گا جائے یہ رنگ رنگ کے رشتے بکھر نہ جائیں کہیں یہ خود سے اپنی رفاقت یہ خود سے اپنی رفاقت نہ رہے گا جائے سوائے حسن طبیعت دھرا بھی اب کیا ہے سوائے حسن طبیعت دھرا بھی اب کیا ہے کہیں یہ حسن طبیعت نہ رائے جائے سوائے حسن طبیعت دھرا بھی اب کیا ہے کہیں یہ حسن طبیعت نہ رہے ہے گوشہ گوشہ یہاں سازشوں کی سرگوشی ہے گوشہ گوشہ یہاں سازشوں کی سرگوشی ہمارا عہد محبت نہ رہے گا جائے گوشا گوشا یہاں سازشوں کی سرگوشی ہمارا اہد محبت, محبت نہ رائے, رائے گا جائے ہمارا اہد محبت نہ رائے گا جائے کہاں کہاں سے یہاں آ کے ہم ہوئے ہیں بہم کہاں کہاں سے یہاں آ کے ہم ہوئے ہیں بہم یہ اجتماع یہ صحبت نہ رائے گا جائے کہاں کہاں سے یہاں آ کے ہم ہوئے ہیں بہم یہ اجتماع یہ صحبت نہ رائے گا جائے نہ بھولنا کہ یہ محلت ہے آخری محلت نہ بھولنا کہ یہ محلت ہے آخری محلت رہے خیال یہ محلت نہ رائے گا جائے رہے خیال یہ محلت نہ رائے گا جائے نہ بھولنا کہ یہ محلت ہے آخری محلت نہ بھولنا کہ یہ محلت ہے آخری محلت رہے خیال یہ محلت نہ رہے گا مجھے تو آئے میرے دل ہے یہی کہنا مجھے میرے دل سے ہے یہی کہنا تیرے جنون کی حالت نہ رہے گا مجھے تو آئے میرے دل تج سے ہے یہی کہنا تیرے جنون کی حالت نہ رہے گا